مال اور جا بری چیز نہیں جس کو دنیا نہیں کہتے دنیا کہتے ہیں مال اور की हवस हवस को کو کہتے ہیں یہ دنیا اب لیجیے کہ ہبس آپ میں ہے یا نہیں ہمٹر لے لیں پہلے تو مال کے الٹی باہر سے آبے, اس کی تین قسمیں پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں پاس دین سے رہنے پڑ جائے دنیا کی دو قسمیں بتا دیں مال بے مال، الگ تیسری قسم یہ ہے کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو راضی رہیں سب لوگ راضی رہیں راضی یہ بھی دراصل کی الگ چیز نہیں ہے یہ خود مال اور خود جا کر شعبہ دونوں کے تحت تحتاط لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے لوگوں کی ناراضی سے کیوں ڈرتا ہے اس لیے کہ تعلقات نہیں رہیں گے تو مالی تعاون کیسے حاصل ہوگا اسی کے ساتھ ملازمت کا تعلق کے ساتھ مل کر شرکت کے ذریعے سے کمانے کا تعلق لوگ ہی سارے روٹ جائیں گے کہ قریب ہی نہیں پٹے گا اس کو ایسے قریب نہیں آنے دے گا تو دنیا میں زندہ کیسے رہے گا مال کہاں سے ملے گا مال تو لوگوں سے آپس میں تعلقات سے تو مال کما جاتا ہے کیسے کیسے ملے گا ایک تو مال کی محبت جس پہ اس پر ابھار دیا کہ لوگوں کو راضی رکھو راضی کوئی ناراض نہ ہونے پا اسی طریقے سے خطے جاہ بھی اس کو اس پر پرنگیخ کرتی رہتی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو سب راضی رہیں اسی لیے کہ راضی رہیں گے تو سلام کیا کریں گے دعوتیں کھلایا کریں گے آئے صاحب آئے صاحب خوب جو ساد ہوگا عزت بڑھے گی اور اگر ہو لوگ ناراض تو پھر وہ سارے سب کے دنوں سے میری عزت نہیں لوگوں کے جیلوں میں عزت بٹھانے کے لیے یہ مرا جا رہا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو سارے راضی رہ یہ اسی کے شوق اسی طریقے سے گناہوں کی خواہشات وہ بھی حب جاہ کے تب خد جاہ اس میں ایسی ہے کہ اپنے نفس کو اللہ سے بھی بڑا ساب نفس نے جو کہہ دیا گنا گنا کر لو اللہ روک رہا ہے یہ کہتا ہے اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں میرا نفس تو اللہ سے بڑا ہے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے اپنے نفس کو خوش کر لو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے نفس کو بڑا ثابت کرتا ہے اس لیے تو گناہ کرتا ہے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اللہ کے نا پروانی سے نہیں بچتا حاصل یہ کہ یہ ساری چیزیں خود بے دنیا میں داخل ہیں خود انگریزے میں یوزار کے آپ کے دل میں خطبے مال اور خطے جاہ ہے یا نہیں ان دونوں کا الگ الگ نو بتا دیتا ہوں دوسری چیزیں تو پھر ان تو کی اصلاح ہو گئی تو دوسری کو خود بخود کرنے گا مال کے بارے میں تو یہ سوچا کریں کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے ریزک کہاں سے ملے گا جس میں آپ پریشان رہتے ہیں یا نہیں رہتے درد لینے کے چکروں میں آگے پھرتے رہتے ہیں یا نہیں مخلوق کے دروازوں پر ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو کل کی چیک نہیں ہے جس نے آج دیا ہے کل بھی دے گا جس نے ماں کے پیٹ میں دیا تو وہ پیدا کرنے کی بات کیسے نہیں دے گا ماں کے پیٹ میں اس نے کھلانا رہا ہے اگر خود ماں کے پیٹ میں رہنے کا قصہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ تو کسی کو یاد نہیں ہوتا جب ماں کے پیٹ میں سفلت کر رہے تھے وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں یہ کہتے تھے بات سنی تو ہوگی والد ذہن سے یہ بات سنی ہوگی اور بغیر سنے بھی ویسی آ سے سوتے کہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں چلیے چار مہینے تک تو زندہ نہیں تھے اس کے باوجود ترقی ہوتی چلی گئی وہ بھی تو رضا ہے چار مہینے تک اگر کے زندہ نہیں تھے مگر ترقی ہوتی چلی گئی رضا ملتی رہی ایک لوتڑے کو تو ہی تو ترقی ہوتی رہی تو ابھی تو جان بھی پیدا نہیں تو اس سے پہلے عمل کا اعلیٰ ہو جاتا وہ تو ہو گئی پیٹ کے اندر رضا ماں کی چھاتیوں میں اللہ تعالی نے دودھ پہلے ہی پیدا فرما دیا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ یہ انسان بڑا بے سفرا ہے بڑا بے سفر ہے اس کو خطرہ ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا تو کہاں کیا, کیا کیا ہوگا کیا ہوگا تو وہ دودھ پہلے سے تیار کئی مہینے پہلے سے جو آئے گا نا معلوم نہیں پیدا ہوگا نہیں ہوگا مردہ ہوگا زندہ ہوگا یا پیدا ہو کر مر جائے گا یہ اس کے خوراک پہلے سے تیار ہے خوراک پہلے سے تیار ہے وہ بات سوچ گناہوں کا سب سے پہلا حملہ گناہوں کا سب سے بڑا وپار پڑتا ہے آپ کے حقائق سمجھنے کے لیے دو طریقے گاہ کے بعد سب سے پہلا طریقہ تو ہے اللہ بتا اس سے بڑا کوئی طریقہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ بتا بھی کہ یہ چیز یوں ہے تو گراہ کے بعد کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک مشاہدہ دوسرا تجربہ دیکھ رہا ہے سے کسی چیز کا دوسری بات یہ کہ تجربہ بھی کر لیا یہاں دیکھیے رزق کے بارے میں سب سے پہلی بات راہ ہے لی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں. اللہ علی اللہ علی رزق تھا دنیا میں دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں اللہ نے جس کے رزق کا ذمہ نہ تھا اللہ نے رزق کا ذمہ دیا کوئی بھی مخلوق بلوں میں چیونٹے جو نے ان بھی رزق کا وہ دیا ہوا اللہ آج صبح میں شربت پی رہا تھا جوس پی رہا تھا ایک خطرہ فرش پر گر گیا رہا کیوں بات ویسی ہے مگر خیر اب بتا ہی میرا معمول یہ ہے کہ جو پیالہ پیتا ہوں تو دبا لپ لب پیتا ہوں لبا لب چھلکتا ہوا چھلکتا ہوا میرا چاہے کہ پیالی تو وہ بھی ایسی کہ منہ تک لے جانا بھی بہت مشکل تھا کبھی کبھی تک پہلا گونٹ اس کا جمدی سے پیتا ہوں ویسے اٹھاؤں میں تو گر جائے گا شربت پیتا ہوں تو بھی لبا لا لب ہوا ذرا بھی کہیں پار برابر گنجائش دا. کرتا ہوں جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں اپنی رحمت سے جائے گا اللہ کی رحمت سے جائیں اپنی رحمت سے لے جائیں تو وہاں پیالہ کیسے ملے گا جیسا لگتا ہوں چھلکتا ہوا پیالہ چھلکتا ہوا اس لیے چائے کی پیالی چائے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار پیتا ہوں آپ لوگوں کی درد نہیں کہ پیتے رہو کچھ کرتے رہو پیتے رہو تو چوبیس گھنٹے میں صرف ایک پیالی چھلکتی ہوئی جن لوگوں کو ہیلپ نہیں ہے وہ کبھی لے آتے ہیں ذرا سی اوپر سے وہ تھوڑی سی ڈیجیز کرتے اس کو بھر لاؤ لاؤ ایسے شربت جوس وغیرہ چھلکتا ہوا بھی. اسی نیت سے صاحب یہ دعا بھی کہ یا اللہ جنت میں تو دے گا چھلکتا ہوا پیالہ تو ہم دنیا میں اس کی ناقل تو اتار لیں مزہ لے جنت میں کیسے نکلے گا چھلکتا ہوا پیالہ چھلکتے ہوا پیالے کی تفسیر بھی سن کسی شاعر سے سخی لوگوں کے پیالے سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے. سخی لوگوں کا جو پیالہ ہوتا ہے نا تو اس سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے اتنا فرد اتنا فرد کہ زمین پر کوئی گر بھی جاتا بکیل آدمی تو اس کو ویسے یاد ہے اور بھی یاد ہے چھوٹا چھوٹا چلے اپنے برتن ہی چلا تو چھوٹے چھوٹے بنائے کہ وہ اس پہ ہاتھیں اور جان دوں کر نہ گرایا کریں اس لیے تو اللہ کی نعمت کی نا پتری ہوگی بھرنے کی کوشش کریں نیچے پلیٹ رکھ لیا کریں کچھ قطرے پلیٹ پر گر گئے تو ان کو پی لیا کریں میرے پیالے سے زمین پر گرا نہیں کرتا نم تو وہ ایسی عادت ہو گئی بالکل لبا تھا مگر ایک قطرہ گرنے نہیں دیتا عادت ہو گئی نیچے بلیٹ بھی ہوتی گرے تو گرے آج صبح اتفاق ایسی بات ہو گئی کہ ایک قطرہ گر گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میں وہاں صبح کے ذرا ہوا پوری بھی کر رہا تھا تبھی بھی کر رہا تھا جانی تھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو چیونٹیاں اس پر چونٹیاں ایسی مست ہے ایسی مست پتا نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے پترے کو جسنے میں پانچ چھ چونٹیاں ایسی اس میں چون دبی ہوئی کہ یہی پتہ نہیں چلتا کہ زندہ ہے یا مرتا ہے پر مزہ لے رہے ہیں اتنی مست ہو گئی مست پتا ہی نہیںتنی مست ہو تو اس کو؟ اللہ تعالی نے اس طریقے سے پہنچایا کہ کسی کے بس کی بات نہیں میں نے جان بوجھ کر نہیں گرا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ریزا کیسے کہاں سے آم آئے کس نے آم لگائے کس نے پھر پانی دے دے کر محنت دے دے کر آموں کے درختوں کو تیار کیا کس نے وہاں سے آم کاٹے کون وہاں سے آم کاٹ کر خرید کر بازار میں لایا اور کہاں بازار سے وہ آم میرے پاس پہنچے اور کہاں پھر ہمارے گھر والوں نے اسے جوس بنایا اور پھر وہ جوس کے میں آیا اور ہم نے پیا اور وہ چیونٹیاں جو چار پانچ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسک پہنچانے کے لیے کتنی مخلوق کو لگا سوچ رہے کتنی مخلوق لگایا چیئٹوں کو رسک پہنچانے کے لیے چاند کو بھی لگایا ستاروں کو بھی لگایا آفتاب کو بھی لگایا کو بھی لگایا اور جتنے انسانوں کو لگایا وہ تو پہلے بتا چکا ان چیزوں کو کیسے لگایا کہ ستاروں کا اثر نباتات پر پڑتا ہے چاند کا اثر پڑتا ہے آفتاب کا اثر پڑتا ہے نبات بالکل نہ نکلے تو وہ پودے ہوتے ہی نہیں پانی کو ان کی خدمت کے لیے لگایا پانی اگر نہ دیا جاتا تو تو وہ پودے کیسے ہوتے آم کیسے لگتے کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے لگایا کتنی مخلوق کی پانی آبار پانی ان چیزوں کو سوچا جائے کہ ان میں کیا کیا چیزوں کے سامانات ہیں پانی کہاں کہاں سے گزرتا ہے کیسی کیسی کانوں کے اثرات اس میں ہوتے ہیں ہوا کہاں کہاں سے گزرتی ہے جو پھلوں کے اوپر سے پودوں پر گزرتی ہے یہ آج کی بات ہے آج کی بات چار پانچ جیسے پہنچانے کے لیے اللہ نے کتنے اسباب پیدا کیے کہ میں تہذیب قرآن دلا چین کی بارے میں اس بچہ کو پتہ بھی نہیں چین کیوں کو پتہ ہے کہ کسی نے وہ کس نے درخت لگائے کس نے پھل لگائے کس نے کاشت کی اور کس نے اس کو محنت کر کر کے بڑھایا اور کون کون سی پر ہوائیں چلیں کیسی کیسی آؤ آپ کی شعاؤں نے ان کی تربیت اور پرگرش کی اور پھر کن لوگوں نے وہاں سے کاٹ کر بازار میں پہنچایا بازار سے کہاں کر جہاں پہنچے کتنے ہاتھوں کتنے ہاتھوں پہنچے کس نے جوش نے کھاڑا کس نے گراس میں رہ ڈالا کس نے پیا اور اس نے جان بوجھ اور پترا دے رہا ہے وہ اللہ نے ان کے لیے پترا کروا دیا اور بڑی مست اتنی مستی سے پی رہے ہیں کہ آج کا مسلمان اتنی مستی سے الگ کرسک نہیں کھاتا چونتی تو آج کے مسلمان کی بہ نسبت زیادہ آ کر کبھی کبھی میں میں کا لفظ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ باتیں کرتا تو رہتا ہے اور کہتا تو رہتا ہے شاید کرتا نہیں اس مسئلہ سے میں کہہ دیا کرتا ہوں سمجھ گئے اپنی مثال اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ کسی کو پیار ہو کے کہتا بہت ہے میں آلوک کرتا ہوگا نہیں سنیے جب میں کھانا کھاتا ہوں جب پانی پیتا ہوں جب شربت یا جوس وغیرہ پیتا ہوں ساتھ ساتھ میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں وہ میرے جسم کے ایک ایک راؤٹے میں ایک ایک رونگے میں, میں ایک ایک رونٹے میں یہ اللہ تعالی کی رحمت سے کر رہی ہے کھانے پینے سے جو اس کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ایک جسم کے ایک ایک راؤٹے میں یہ چیز پہنچ سوچ کر اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی عطا کرنا سب کو یہ جمع کرنا وہ چونٹیاں معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ہوشیار تھی جوس پینے کے لیے مجھ سے زیادہ میں تو جب جوس پیتا ہوں تو میرے گوشت تو قائم ہوتے ہیں دیکھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مردہ ہے ایسے دل کر رہا بیٹھا وہ گوشت قائم ہوتے ہیں وہ ایسی کہ بالکل میں نے غور سے بار بار دیکھا کہ یہ بالکل جیسے مری یوں بس اس طریقے سے مستی سے کی جو پانچ نمازیں باقی ہیں ان کے بارے میں یہیں بیٹھے بیٹھے دعا بھی کر کریں یا اندر اپنی آزما دی کی اپنی کیلیائی اپنی محبت ہمارے گھر <laughs> میں اتنی عطا فرما دے سب نا فرمانیوں سے ہماری وفاظت کریں پہلے تو یہ کہ میں نے گاڑی رکھ لی ہے شادی آتی ہوئی شادی نہیں اچھا شادی سے پہلے لڑکا بن گیا کوئی لڑکی شادی سے پہلے لڑکا بن جائے تو ٹھیک ہے شادی تو ہونی چاہیے لڑکے سے تو آج کل لوگ وہ کر دیتے ہیں لڑکی شادی لڑکی سے دونوں دونوں طرف ایک جگہ کا باہر بتایا کہ میں نے بنانے کے لیے اوپر کی ڈاڑیں اوپر کے جبڑے میں لگی ہوئی نچلی ڈاڑیں نچلے جبڑے کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو دونوں ڈاروں کے درمیان جو ہے درمیان اوپر والی داروں کے نیچے نچلی داروں کے اوپر تو وہ جو خق آئے گا وہ ہے حق کے پاس اس کے اوپر اوپر کے بال لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے اگر کوئی کاٹنا چاہے اکھاڑنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں نچلے جبڑے پر جتنے بال ہیں وہ داری کہ ان کو نہیں کاٹ سکتے نا اخاڑ سکتے ہیں نا سکتے ہیں نا میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وضاحت کر دوں ایک دو سال پہلے مکہ مکمہ میں کچھ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ حق کہاں سے بنواتے ہیں کیسے بنواتے ہیں یار کہیں شاید وہ جو بال اکھاڑنے والے ہوتے ہیں کوئی ماہر ان سے آپ نے کہیں بات طرح سے اخروائے ہیں میں نے کہا ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نے کبھی خط نہ بنایا نہ بنوایا نہ, نہ باغ بخارنے والے ان کے پاس کر لیا ہے یہ قدرتی بات اس نے بتا دیا کہیں آپ لوگ کی من کریں کسی کو خیال ہوتا ہو کہ یہ پیسہ بیٹھا ہو تو اس طرح پھیرتے ہیں نہ مونچنا نہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے چمٹی ونٹی کچھ بھی ہے ایسے ہی نیچے گلے کے بانا اس کا بھی یہ ہے نیچے کو مسئلہ بھی سامان نہیں تھا جہاں جا کر اینگل بنا ہوا ہے نا اینگل زاویہ بن جاتا ہے نیچے سے تو انگور جا رہا ہے آمور مل آگور نیچے سے سیدھا ایسے جا رہا ہے گردن ایسے سیدھی جب کیدر کو ایسے موری تھوری ایسے مر جاتی اس درمیان میں جہاں یہ زاویہ بنتا ہے گردن جا تک سیدھی جا رہی ہے تو وہاں پہلے کے بال وہ داڑھی میں داخل نہیں ہے उनको काटना घूटना जायज है जरूरी नहीं सुनत भी नहीं मुस्तक भी नहीं सिर्फ जायज की बात है. काटें, या न काटे, जब ऐसे इधर को मुड़ गए जबड़ा हो गया बात हुई जबड़े की है दाढ़ी के मत, का मतलब है निचला जबड़ा निचला जबड़ा दर्दन से आगे शुरू हो जाता है वो खत्म कहा होता है ऊपर टार होता نچلے جبڑے کی تاروں پر وہ خرچ ہوتا اسے اس کے نیچے ہے گلے کے بال کاٹنا جائز ہے اس کے اوپر جہاں مور پیدا ہوا وہ گاڑی ہے اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے اس بارے میں میں تو کرتا ہوں میں نے کبھی کاٹے باتیں معلومی سے بات شاید موقع نہیں کرجہ نہیں ہے زیادہ نہیں ہے ساتھ گاڑی کو دیکھ کر آئینے میں خوش ہوا تھا جید جید اس کا بھی استعمال کر آئینے میں دیکھ دے کر خوب خوش ہوا تھا یا اللہ تم نے کیسی اچھی صورت عطا فرما دی ایسی اچھی صورت عطا فرماتی کہ تیرے فرشتے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور تصویر پڑھ پر رہے ہیں فرشتے تصویر پڑھتے ہیں نا فرشت دعا کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں یا اللہ تو ایسا پاک ہے کہ تو نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی عورتوں کو سر کے تاروں سے زینت دی فرشتے میرے لیے ایسی ایسی تصویرات کرے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب علیہ وسلم کی صورت جیسی نے یا اللہ تیرا کتنا بڑا کارن ہے کہ مجھے مرد بننے مرد کرنے کا پیار میرے دل میں ڈال دیا اللہ کے چونٹی کے غصے سے حاصل کریں. اللہ تعالی نے بہت ہی چونٹیوں کو ریز پہنچانے کے لیے کہاں کہاں سے اللہ تعالی نے اسباب پیدا فرمائے بے شمار بے حد و حساب یہاں سے اٹھنے کے بعد خیال آیا کہ وہ جن جن چیزوں کی طرف میں نے متوجہ کیا وہ بھی کلیات ہیں بال کے طور پر وہ آم کہاں سے آئے اس میں بوئے ان کلیات کے جزبی یاد کو سوچا جائے تو انسان کے آپ سے باہر ان کو گنم کیسے کیسے اسباب اللہ تعالیٰ نے کلیات میں سے دو کا خیال بعد میں آیا ایک تو یہ ہے کہ جوس بنانے کی مشین چینٹی پر رسک پہنچانے کے لیے جوس بنانے کی مشین بھی تو استعمال ہوئی اس مشین کے پرزے اس کی دھاتیں کہاں کہاں سے وہ دھاتیں ہوئیں اور کن کن لوگوں نے پرزے بنائے کن کن لوگوں نے مشین تیار کی کن کن دکانوں پر پہنچی اور دکان پر سے خرید کر کون لایا کس کے آنکھ ہاں پہنچی وہاں سے جوں کے کام آ گئے اس مشین کے استعمال کرنے میں بجلی استعمال ہوئی بجلی دارا بھی استعمال کریں اس میں پورے محکمہ کا داخل ہے بجلی پر جتنا بھی محکمہ لگا ہوا ہے آپ داراسی بھی استعمال کریں تو سب کا اس میں داخل ہے اتنی بہت اتنی بڑی ان کے کام کو کیونٹی کو رسک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تفریح بنایا جوس میں پانی پڑا اب یہ پانی آیا کہاں سے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہیں کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ پانی بیچتے ہیں <تصفيق> کیا تم پانی نہیں دیکھ رہے ہو مشاہدہ کی بات فرما رہا ہے مشاہدہ کی پانی تمہیں نظر نہیں آتا اندر تو نہیں ہو گئے پانی پیتے تو ہو پینے سے بھی کو تو نظر آ رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم نے برسایا یہ خیال بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی ہے اگر ہم چاہیں اسے کڑوا کر دیں تو کیا کرو کیوں شکر ادا نہیں کرتے یہ الفاظ یہ پرانی کریم کے ہیں کیوں شکر ادا نہیں کرتے اس نعمت کا کیوں شکر ادا یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کو شاکر بنا لے دلوں کا شکر یہ ہے کہ زبان بھی الحمد للہ کہنے میں مشغول رہے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ جتنے آگاہ ہیں سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر فرما فردار بن جائے یہ ہوتا ہے قلب شاہ کے البے شاہ کے بند ادھار بن گیا یہ اس کے علامت بہت بڑی نعمت تو یہی کہ اللہ تعالی نے پانی آتا فرمایا پھر اس پانی کو پہنچانے کے ذرائع کہاں کہاں سے پانی لایا جاتا ہے کتنا بڑا آملہ اس میں لگا ہوا ہے اس میں جو مشینیں ہیں وہ کہاں کہاں بنی کہاں کہاں سے تیار ہو کر آئی پانی, وہ آگے بھیجنے کی اور پانی کو صاف کرنے کی پائپ لانے کہاں کہاں کن کن لوگوں نے بچھائیں کیسے کیسے مزدور لگے پائپ بنانے میں کن کن فیکٹریوں کا کتنے کتنے مزدوروں کا اس میں دخل ہے وہ پائپ بنانے میں پھر واٹریں بجلی پر چلتی ہیں جو پانی آگے بھیجتی ہیں وہاں پھر وہی بجلی کی بات اور وہ واٹرنگ کن کن لوگوں نے بنائی کیوں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی رسک پہنچانے کے لیے लिए پا رہا पूरी پوری دنیا کو لگا دیا پوری دنیا پوری کو دنیا لگا دی اس کو رسک پہنچا دیا سوچئے غور دیجیے کہاں کوئی چیز بچی ہی نہیں جو اس میں پانی ڈالا ٹھنڈا واٹر کولر پانی کرنے والا یہ مشین کہاں بنی اس کے پرزے کہاں کہاں بنے کتنے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہوئی پھر اس پر جو بجلی ہوئی تو پھر بجلی کا کام آ گیا جو بجلی کا پورا عمل ہے وہ اس میں اس کی لاقتیں لگی ہوئی گلاس کا بتایا یا نہیں گلاس کا بھی نہیں بتایا جس گلاس میں جوس آیا تو وہ گلاس کہاں بنا گلاس بنانے کی فیکٹری پورے کا پورا آمادہ سب کی خبر جن جن مشینوں سے گلاس کلا, بنایا جاتا ہے جو جو خوبت میں اس میں سرف ہوتی ہے اگر بجلی وغیرہ چلتی ہے تو وہ بجلی کا محکمہ کیسی کیسی چیزیں مل کر کہاں کی عمل کرتی اچھی موٹی پی رہی ہے جیسے کوئی حاشت پی رہا ہے پتا تم نے کتنی مدد ہو کر پی رہی تھی ایسے ہی مستق اگر اس کے پاس کوئی بم کا دھماکہ اور دوستوں کو بھی پتا نہ چلے ایسی بھول نہیں چل رہا تھا کہ یہ دن ہے یا مورتا ہے چوسنے کی لگت میں ایسے سہ مٹ رہی تھی وہ دوشی نہیں اس کو سوچیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبھی کچھ ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کیسے کیسے اللہ تعالی نے بھیجی کہاں کہاں سے بھیجی پوری دنیا سمیٹ کر اللہ تعالی نے بغیر جو چھوٹی سی نعمت نظر آتی ہے اس کو پوری دنیا سبیٹ کر اللہ نے رہی. اللہ کے بندے اللہ کا شکر اللہ تعالی. یہ تو چونٹی کو ذرا سا جوس دینے میں ایک اطرا برف پر گرا اور وہ برش میں ذرا جازب بھی ہو گیا پھر اس پر تین چار چوٹ گیا انسان کے لیے تو اللہ تعالی نے اور بھی زیادہ نعمت کی جو آجات جو ضروریات حیبہ کے لیے نہیں انسان کے لیے وہ بھی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتا ہے لباس ہے زبان تو لباس استعمال نہیں کرتے اپنے لباس کے بارے میں سوچیں کپڑے کو سوچیں بوٹے کو سوچیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد شاید آپ کی خدمت سے بچاؤ کوئی बड़े-बड़े بڑے بڑے کارخانوں میں شروع سے لے के کے پاس نہ تو اتنا है ہے نہ ہی اتنی ہمت ہے اس کے دماغ کی نہ اتنی قبت کے شروع سے ساری باتیں سوچ रामा تو روا راما بتا رہا ہوں راما راما سچ سچے کبڑا بننے کے لیے اگر وہ روئی کا کپڑا ہے تو اس کا دانا جو ہے پمبا کہاں سے نکلا کن کن لوگوں نے روئی کا دانا جو بویا جاتا ہے روئی کا بنولا وہ کن کن لوگوں نے روئی سے الگ کیا اور بھی اوپر سے چلے تو وہ جو روئی تھی جسے بنولا لے کے وہ کس لے کن کن پر کس نے زمین میں بویا وہی تفصیل جو کل بتائی عام کے بارے میں کہ زمین میں کس نے ہل چلایا کس نے پانی دیے کس نے نشو و نما محنت کی آفتاب کی روشنی ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی ہوا کا آدر دھوپ کا آدر پانی کا اطر زمین کا اثر چیز بھی تو اللہ تعالی نے نہیں چھوڑی جس کو انسان کا ہاتھ ہی نہ ایک, ایک چیز ہے ایک ایک چیز پھر روئی کس نے نکالی پودوں سے روئی کس نے نکالی کس نے اٹھائی کارخانوں تک پہنچائی کارخانوں میں کن کن لوگوں نے اس کا سوٹ بنایا کون کون سی مشینیں استعمال کی سوٹ کے بعد کون کون لوگ کپڑا بنانے میں شریک ہوئے کپڑے پر مرنے والے آگے بیچنے والے دکاندار بھی اسی میں भी دار بھی اسی میں مزدور بھی اسی میں کوئی انسان مجما نظر نہیں آتا کچھ نہ کچھ اس کا اس میں آتا ہو رہا اگر کوئی شخص دکان سے خرید کر آپ تک لے آیا تو اس کا بھی اس میں آتر ہو درمیان میں کسی کو پکڑا ذرا میاں یہ پکڑ لیجیے میں کچھ یہ کہوں بتوں تو اس کا بھی آتر ہو گیا کو اسی طریقے سے آپ کی خوراک پہ خوراکوں سے موت رے کیا کیا چیزیں پاتے ہیں کہاں کہاں سے پاتے ہیں یہ بات اس پر شروع ہو گئی تھی کہ اللہ تعالی رزق پہنچا رہے ہیں رزق پہنچا رہے ہیں اس کے باوجود انسان کو صبر نہیں آتا اس میں بناہ نہیں نہ شوکرا ہے نہ شوکری کا مرض ہے جس کو پریشان کیا, کیا. نہ شوکری کے مرض نے پریشان کر رکھتا ہے آیت بتائی تھی من في إلا على زمین میں کوئی خیابان ایسا نہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں پوری زمین میں زمین کی گہرائیوں تک سمندر کی طے میں زمین کی گہرائی میں کہیں بھی اندر سے اندر کوئی کیڑا کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رزق میرے ذمہ ہے تو کیا جو لوگ رزق سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یا تو یہ خیال ہوتا ہوگا کہ میں کہیں ایسے ہونے میں پڑا ہوں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں زمین کی طے کے اندر چونٹی اس کو تو اللہ رزق پہنچا رہا ہے سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں ان کو تو اللہ رزق پہنچا رہا مگر یہ انسان اور مسلمان کہلانے والا اس کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ کو میرا علم نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ ہم نے کوئی پیسہ کر دیا آروپی کے دور کو نہیں یہ اللہ کو پتا نہیں ہے میں آپ اللہ کیا ہے کیا پتا تو ہے مگر وہ آجز ہو گیا اس نے یہ وعدہ کیا کہ میرے ذمے ہے تو جان بوجھ کر وعدہ پورا نہیں کر رہا وعدے کے خلاف کر رہا اپنے ذمے لے کر پھر دھوکا دے دیا بادہ کا اللہ نے دھوکہ دے دیا کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے اور پھر کرتا ہے نہیں جی. یا کہیں کہ آجز آ گیا یا یہ کہیں کہ میرے ساتھ دشمنی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں رزق تو دشمنوں کو بھی دیتا ہوں سب کو دیتا ہوں. تو, تو نے اگر بد آمالی سے دشمنی قائم کر رکھی ہے رزق تو وہ پھر بھی دے گا ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر بد آمالی سے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو رزق ملتے ہوئے بھی تو پریشان رہے گا سکون رہے یا پریشانی ہو اس کا مدار اس پر ہے کہ اللہ کو راز ہی کیا یا نہیں کیا وہ بات اس پر مدنی ہو. یہ قصہ ذرا لمبا ہے انشاء اللہ تعالی چلتا رہے گا کہاں سے بات شروع ہوئی تھی خطے مال اور خطے جا اس کے اسباب کیا ہیں علامات کیا ہیں علاج کیا ہے یہ بات ذرا لمبی ہے تو آج میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ اس پر عمل کی توفیق ہو جائے وہ یہ اصلاح باطن کے لیے جو تعلق رکھا جاتا ہے اس سے مقصد کیامال باہر تو پہلے زمانے میں ویسے ہی درست ہوتے تھے کوئی مسلمان ہو نماز میں غفلت کرے جماعت میں شریک ہونے میں غفلت کرے بد ناگر کرے سودے لین کرے تصویر کی لانت رکھے ٹی وی کی لانت گانے بجانے کی لانت کرنا سننا یہ باتیں تو مسلمانوں میں ہوتی ہی نہیں تھی شکل صورت اسلام کے خلاف بنائے عورتیں زوں بعدوں قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ کریں ایسا آدمی تو مسلمانوں کے معاشرہ میں رہ ہی نہیں سکتا تھا وہ تو رہ ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ کر یہ نہیں کرتا تو معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتا وہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا تھا بیت ہونے سے مقصد ہوتا تھا کہ دل کی اصلاح دل, کی و دل میں دو مہاراج ہیں جو میں نے بتایا اتبع مال تب جا اس کے لیے برائب ہوتے تھے کا اس لیے شروع ہوا تھا انہوں نے اس کا علاج کیسے شروع کیا مقاصبہ مراقبا اور دیکھ تین چیزیں ہیں اس کا حاصل فکر کس طرح سے کریں سوتے وقت اپنے اعمال کا حالات کا محاسبہ کیا کرے سوتے وقت موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کیا کرے تو دنیا میں جو کچھ ہے سب یہیں رہ جائے گا ایک دن اللہ کے ہاتھ پیش ہوگا تین اصول ہیں کے میں خاص طور پر دکھ خاص نوعیت کے ساتھ اسے پل کی اصلاح کو یہ چیزیں معین ہو ساتھ دی. ساتھ اگر دیکھا کہ اگر کسی میں مزمن مہاراج ہے مضمن بہت گہرا پرانا مارا ہے خدے مال یا حد جاہ کا پھر کے ساتھ ساتھ وہ اس کے طور پر مغین کے طور پر خاص خاص ہم اس کو بھی بتاتے جس سے مال کی محبت نکل جائے اور جاہ کی محبت نکل جائے زمانے کے تغیرات میں جیسے ہر چیز کو بدلا اسی طریق سے بیان کے سلسلے کو بھی بے دہت بنا تھا جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ گئے اور جو مقصد نہیں ہے ذرائع ہے ان کو مقصود بنا تو اب میں دیکھتا ہوں پہلے کہ میں نے شاید بتایا تھا کہ جو لوگ پرانے پرانے پرانے پرانے, پرانے حت کے بہت سے اپنے حالات جو لکھ کر دیتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ان سے نہ تو خب مال نکل رہی ہے نہ ہی خود جہ نکل وہ بھی گدستور قائم نسخے تینوں بتاتے بھی رہتے ہیں وہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں مگر حب مال اور ربے چاہ تیلوں کی گہرائیوں میں ایسی خوشی ہے جو نہیں نکل رہی ہے مجھے مشاہدہ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں وہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پیر سے جو مقصد تھا کہ دل سے ربے مال اور ربے چاہ نکلے زمانے کے تغیر سے اور غلط پیروں غلط مشاہر اور غلط خانقائیں جو خام خواہ بن گئی ہیں خان خواہیں خام خواہ ہے آج کل کی انہوں نے مقصد ہی بھلا دیا اور آد و بذاق تو مقصد بنا لیا محاسبہ مراقبہ اور آد و بذات ان کو مقصد بنا لیا بس یہ کرتے رہو ٹھیک ہے ارے مقصد تو کچھ اور تھا یہ محاسبہ مراقبہ اور آد و بذاق اس مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں دل پر آتا رہ مقاصد حاصل ہوں خطب مال اور خطے جاہ دل سے نکل جائے ایسا نہیں ہوگا اس لیے میں اب بتاتا ہوں آئندہ کے لیے میرا خیال ہے ابھی خیال بتا رہا ہوں اگر خیال پر عمل ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے فیصلہ بھی بتا دوں ابھی خیال کے طرح جو بھی مرید ہوتا ہے اسے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ भी بھی کیا کریں محاسبہ بھی کیا کریں مراقبہ بھی کیا کریں اطلاع دیا کریں مگر وہ اس کا چونکہ مقصد ہی نہیں سمجھتے اس لیے ان چیزوں کا اثر نہیں ہو اس لیے آئندہ میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ جو بھی مرید ہو تو اس کو یہ بتایا جائے کہ فیس خد کچھ پیسے نکالا کر اور یہاں پہنچایا کر پتا بھی چلے مریدوں نے جب لوگ ایک مثال سمجھ لیں تازہ تازہ ہی مثال ہے سمجھنے کے لیے زیادہ سوال نہیں ایک ایک پاری جی صاحب کو بد نازاری کا مہاراج ہے بد نازاری بتاتے رہے بتاتے رہے بد نازاری ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو ان کو روزے بتاتے رہے ایک بد نازاری پر تین روزے رکھو روزے بھی رکھتے چلے گئے پھر لکھتے ہیں کہ پائدہ نہیں ہوا پائدہ نہیں ہوا ان کو پتا ہے ایک باد نازری پر تین روپئے نکالو اور یہاں پہنچاؤ صرف کیا معلوم آپ نے نکالے کہ نہیں نکالے ایسے لکھ دے کے آپ نے نکال دی تین روپئے تین بدن آزری پر جب انہوں نے نو روپئے نکالے تو چیخ نکل گئی تو پرچے میں چیخ نکل گئی پرچے میں لکھا کہ یہ ہندوستان بہت بہت گڑبا ہے روپئے نکالنے کا رستا بہت گڑبا چیخے نکل گئے پڑے بھی نو نکال نکالنے تھے چیخے نکلتے نو روپئے بھی ایک ساتھ نہیں شاید وہ تین اور پھر کچھ دنوں کے بعد تین پھر کچھ دنوں کے بعد تین تین روپئے نکال کے چیخے نکل گئے تو ابھی سوچ رہا ہوں ابھی فیصلہ نہیں کیا سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کریے جو بھی مرید بنے اتنی بار تو لاحد یہ محاسبہ اور آب و اور تلاوت اور انواع عید اور مواعد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی آمدن کا کم سے کم ایک بٹا سو بہتر یہ ہے ایک بٹا دس پر رکھ رہے سوچ لو ذرا اگر کسی کا گزارا دس روپئے میں ہو جاتا ہے تو کیا نو میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہے دس روپئے آپ تو کہیں گے ہم تو قرض دے دے کر گزارا کرتے دس میں بھی نہیں ہوتا قرض دے دے کر کرتے وہ بات درمیان میں رہ گئی اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تک تک کا بھی اور تک کا بھی رزق میرے ذمہ اس کا یہ مطالعہ نہیں ہے کہ جتنے کھانے پینے اور رہائش اور پہننے کی آپ کے دل میں خواہش ویت دوں گا یہ وعدہ نہیں وعدہ یہ ہے کہ جتنی تیری مسلط جتنی تیری ضرورت ہوگی اتنا دوں گا میری نظر میں جتنی تیری ضرورت ہے وہ فیصلہ میں کروں گا تیری ضرورت میری نظر میں تیری مسئلہ میری نظر میں جیتتی ہے تو وہ دوں گا یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو فیصلہ تو کرے وہ تو, تو فیصلہ کرتا چلا جائے گا قانون بن جائے جو بھی کہے گا اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے اس میں تیرہ فیصلہ, فیصلہ میرا ہوگا تو گا ضرور مرے گا نہیں جو لوگ فرض دینے کرنے کے چکر میں رہتے ہیں وہ دراصل ان میں اتنی آخری نہیں ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے تنا سے کام لیں. اللہ مدد کرے گا اللہ تعالی کے فائدے پر تم کو ایمان نہیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی جب دس میں سے نو پر گزارا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے تو سو میں سے ننانوے پر گزارا کر لینا کیا مشکل ہے تو اور بھی زیادہ اور سوچ رہے ہیں دس میں سے ایک مرید ہونے کے لیے اس کے حب مال کا علاج کیسے کریں دس میں سے ایک یا سو میں سے ایک یہ تو علاج ہوگا حب مال کا حب جا کا علاج کیسے ہوگا کہ یہاں بیت الخلا صاف کیا کرے کچھ پتا چلے یہاں دارتا میں آ کر بیت الخلا کو صاف کیا کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی لوگوں میں چاہ کے امراض مختلف ہوتے ہیں بہت سے لوگ بیت الخلا کو ساتھ کر دیں گے مگر یہ کہ ان کے رائے کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اپنے رائے کو اپنے آپ کو اتنی بڑی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے کے اتنا کچھ برداشت نہیں کرے وہ بھی بعد کرے گا کے ساتھ آئندہ یہ دو باتیں بتائی جائیں گی کہ آپ کے لیے خطے مار اور خطے جاچ کے علاج کے لیے جو بظائف آج کل بتائے جاتے ہیں ان کا اثر نہیں ہو رہا اس تیسرے کہ اثر دینے کی نیت ہی نہیں اثر نہیں ہو رہا تصرے کے دھو اس پہ آئیں گا استعمال کروائے تبھی تو یہ ہے کہ گھوڑا لگواؤ گھوڑے تو تین رکھے ہوئے ہیں جب وقت تین کا علاج تو ایک لمبے میں ہو جائے گا تین ہے گوڑے لگواؤ یا الٹے ہو جاؤ مرغا بنو ہے تو گلاس صلاف کرو جوتا اگر کسی کو کچھ سخت لفظ کہہ دیا تو اس کا جوتا اٹھا کر سر پر رکھو اس کا جوتا اٹھا کر اپنے سر پر رکھو ایک محنت کے لیے تو دماغ درست ہو جائے ایک مول صاحب کو غصہ بہت آتا تھا بہت غصہ آتا ہے بتاتے رہے گا آتا ہے دوسرے بھی کہتے رہے گا کہ جس کے سامنے ذرا سا بولے وہ اس کا کان کھینچا نا بتایا بھی وہ ایک ہی مرد میں صحیح ہو گیا دوبارہ غصہ نہیں آیا اس پہ ایسے بولتے ہیں جا کے بات اور اگر کے پہلے زمانے میں ذکر ہی کی بارہ کا سے ذکر متاثرہ مراقبہ یہ جتنا استعمال کرنے سے ازاد ہو جاتا تھا مگر پھر بھی کبھی کبھی جن میں یہ امراض بہت گہرے ہوتے تھے تو ان کے اوزار کی مثالیں اقابر سے پہلے زمانے کے بزرگوں سے موجود ہیں اس میں بہت گہرا مارج ہے خود مال کا بہت گہرا اس کا اعزاز کیا فرماتے تھے روکایا مال گھر سے نکال کر جلاؤ جلاؤ کسی کو کہنے کے بجائے جلا ڈالو بتا یہ ہے ہوتا ہے کہ یہ جلا کرتے تو باہر کرنا ہے کسی مسکین کو دلا دیتے اگر یہ لوگ بڑے نواغ ہوتے واضح طبیب ہوتے دل کے قبیل بڑے ماہر ہوتے اگر کسی مسکین کو دلاتے تو کم سے کم آپ یہ سوچ کر خوش ہوتے دو باتیں سوچ سوچ کر خوش ہوتے ایک تو یہ کہ مسکین خوش ہوا میری تعریف کرے گا دل میں میری عورت اس کے بڑے گی سبحان اللہ یہ یہ کہتا وہ پھر وہی خود پہ جا با خود پہ مال نکالتے نکالتے خود پہ جا بولتے رہیے اور اگر دوسروں کو بھی پتا چلے گا بتاتا بھی کرے گا میں نے ایسے مسکین کسی مسجد میں لگا دیں کسی اور کار خیر میں لگا دیں تو پھر بھی لوگوں کو بتانا دا پھرے گا نہیں بھی بتایا تو جس کے ہاتھ میں پکڑائے تو وہ بڑا یہ خوش ہوگا یہ کہ کہتا ہوگا کہ بڑا سب جدا کلّا جدا کل جدا کلّا وہ ہزار بار تو جزاک اللہ کہے گا جیسے بزرے لاڈو بکر لگے کو ایک روپا جزا جزا دیکھ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک تو یہ کہ اتنے جاہ بڑھتی ہے دوسری ہے کہ یہ سوچے گا کہ مجھے ثباب ملا سباب ملا تو دل کے سکون کی ایک چیز موجود ہے چلیے روپایا نکل گیا ثباب تو ملا سکون ملا نہ کوئی اس کو اور اگر جلا دیا تو دل بھی ساتھ ہی چلے گا نئے نئے نوٹ نئے کڑک کڑک جس کی آواز اور جس کو دیکھ کر آپ ایسے مست ہو جاتے ہیں جیسے وہ ہے پکڑے پر مست نیا نوٹ نئے پرانے دو قسم کی نوٹ ہونا تو آپ کہتے ہیں نہیں کہ یہ نیا نکالیں اس میں سے کوئی آپ کا کو نوٹ دے رہا ہو تو اس کی نظر یہ ہوگی کہ پرانا پرانا دیکھ کر آپ کی نظر یہ کہ یہ نیا جو برکیلا چمکیلا نوکیلا یہ جو ہے نا یہ اگر ہو جائے حالت کے برابر ہے دور و خرچ تو وہ بھی ہو جائے گا خرچ تو وہ بھی ہو جائے گا رکھنا تو آپ کو ہے نہیں یا تو فریم کر کے بس پوری دنیا کی محبت مال کی محبت مارا جا رہا مارا جا رہا تو ایسے ایسے واقع موجود ہیں اگر ان پر آج عمل کیا جائے تو پھر کیسے کرواؤں اس سے کہیں ہزار ہزار کے نوٹ لاؤ. نئے ہاتھ لگائے تو کڑک کڑک اس کی آواز دیکھنے میں بھی نکالو ہمارے سامنے جلاو ماجس ہم دے دیں گے تمہاری اصلاح کے لیے ہماری ماچس کی اگر ایک تیلی خرچ ہو گئی تو کوئی بات نہیں اللہ جواب دے گا وہ تمہیں گھر سے جانے کی وہ پابندی دیجیے ایک ہزار کے نوٹ کو یہیں مجلس میں بیٹھ کر لگا ہوا دیکھئے تمہارے دل میں بھی آگ لگتی ہے نہیں لگتی ہے تو امید تو یہ ہے کہ ایک ہی نوٹ جتانے سے ٹھیک ہو جائے گا ورنہ پھر دوسرا نوٹ دوسرے دن تیسرا تیسرے دن ایک لاکھ کے نوٹ ایک مجلس میں نہیں جلواؤں گا ایک میں ہوگا تو وہ تو ایک بار پڑی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ماری جائے ہاتھ پھیل ہو جائے زندہ رہ گیا تو چلیے تحمل ہو گیا ایک بار ہو گیا بھی ایک بار کسی لگا دی تربا سہ گیا اس کو روزانہ لگے گی روزانہ ایک ہزار ایک دن میں دوسرا دوسرے دن تیسرا تیسرے دن دیسر چوبا چو بیس روزانہ لگتی چلی جائے لگتی چلی جا لگتی چلی جاتی دیکھ کے مال کیسے نکل سمجھ گیا غصہ چل جا, جا کر مجھے یہ بتانا تھا کہ جو لوگ پہلے سے مرید ہیں اور ہو سوچیں گے پھر جلوانے کا غصہ شروع کریں گے تو آئندہ جتنے مرید ہیں ان کے لیے یہ دو دو بظیفے اور بڑھا دیے پہلے جتنے بظیفے بتائے جاتے ہیں نا